بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے تیسویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کے سامنے ایک بار پھر فخر لو دی. اس سے پچھلے چند لیکچرز میں ہم نے سافٹ ویئر ڈیزائن کے بعد ہم نے اچھی پروگرامنگ یا اچھی کوڈنگ پریکٹیسز کی بات کرنی شروع کی تھی بات ہم یہ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پروگرام لکھا جائے جو ایک ایسا پروگرام بنے جس کو سمجھنا اور اس کو مینٹین کرنا آسان ہو اس سلسلے میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ ہم کوڈنگ اسٹائل کی بات ہم پچھلے چند لیکچر سے بات کر رہے تھے کوڈنگ اسٹائلس کیا چیز ہیں کوڈنگ سٹائل ایک یہ ایفرٹ ہے ایک طریقہ کار ہے کہ ہم اس سٹائل میں کام کریں ایک کنسسٹینٹ طریقے سے کام کریں کہ اس کو جو دیکھنے والا ہے وہ آسانی سے اس کو پڑھ کے اسے سمجھ سکے پچھلی بار جو ہم نے بات کی تھی ایک بڑی امپورٹنٹ فالر کی میں کوٹیشن ایک بار پھر وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات اس کی کوٹ کرتا ہوں فالر سیٹ کے اینی فول کین رائٹ پروگرامس دیٹ کمپیوٹرز کین انڈرسٹینڈ گڈ پروگرامرز رائٹ پروگرامز دیٹ ہیومنس کین انڈرسٹینڈ بات پھر وہی ہے اگین میں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ یہ اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے کہ ہمارا پروگرامنگ کرنے کا مقصد جو ہے وہ اس میں اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے ایک تو نہ صرف یہ کہ ہم نے اس فنکشنالٹی کو امپلیمنٹ کرنا ہے جو سافٹ ویئر جو کام کرنا چاہ رہا ہے جس سے ہم جس سسٹم کو اٹومیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سسٹم کو ہم نے اس کا پروگرام لکھنا ہے اور تاکہ وہ پروپرلی کام کر سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس سسٹم کا کوڈ اس طریقے سے لکھنا ہے اس کا ڈیزائن اس طریقے سے لکھنا ہے اس کا سارا کچھ کام اس طریقے سے کرنا ہے کہ بعد میں جب وہ امپلیمینٹیشن میں چلا جائے جب وہ پروڈکشن میں چلا جائے یوز میں چلا جائے تو اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا اس میں چینجز لے کے آنا اس میں ڈیفیکٹس کو ریموو کرنا اس میں انہینسمنٹس کرنا آسان ہو اور یہ کام کب آسان ہو سکتا ہے یہ اسی وقت آپ آسان کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈیزائن کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کا ڈیزائن ایسا ہو جس میں کپلنگ کم ہو اور کوہیجن زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کوڈ اس طریقے سے لکھا ہو کہ جس کو پڑھ کے آسانی سے اس کا لاجک اور اس کا مقصد سمجھ آ جائے اگر کوڈ آپ نے ایسے لکھا ہے جس کا لاجک اور اس کا مقصد سمجھ آسانی سے نہیں آتا تو ظاہر ہے اس کو چینج کرنے میں ایفرٹ زیادہ لگے گی اور اس سے آپ کی مینٹننس کی کاسٹ بڑھ جائے گی تو ہماری یہاں پر اس سٹیج پہ کوڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ابجیکٹو یہ ہے ہمارا مقصد یہ ہے اس ساری بات کرنے کا کہ ہم ایسا کوڈ لکھیں جس کو پڑھ کے سمجھنا آسان ہو اور اس میں چینج کرنا بعد میں آسان رہے اس حوالے سے جو بات ہم نے شروع کی تھی وہ ہم کوڈنگ سٹائل کی جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی وہ ہم بات کر رہے تھے اور پچھلی بار جو ہم نے کچھ باتیں کی تھیں اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک کوڈ کس طریقے سے لکھا جائے جس کو ہم سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ کہتے ہیں سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ کیا چیز ہے وہ والا کوڈ جس میں آپ کو عموماً کامنٹ لکھنے کی ضرورت نہ پڑے ایسا کوڈ جس کا صرف کوڈ جو پروگرام جو آپ نے لکھا ہوا ہے اسی کو پڑھ کے آپ کو وہ سمجھ آئے آپ کو کامنٹس کے ذریعے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہ پڑے اس سلسلے میں ہم نے کافی ڈیٹیل میں جو بات دیکھی تھی وہ یہ دیکھا کہ ویریبلس اور آئیڈینٹیفائرس اور کانسٹینٹس اور فنکشنس اس طرح کی چیزوں کے نام ہم کس طریقے سے رکھیں کون سے نام ہم رکھ سکتے ہیں جس سے ہمارے پروگرام کو پڑھنے میں اس کو سمجھنے میں آسانی ہو تو ہم نے نیمنگ کنوینشن کی بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی اس کے بعد ہم بات کرنی شروع کی تھی ہم نے کچھ پروگرامنگ اسٹائل کے حوالے سے کچھ فار لوپس کی وائل لوپس کی اور دوسرے لینگویج کنسٹرکٹس کی کہ کس طریقے سے ان کو افیکٹولی یوز کرنا چاہیے اچھے کوڈ میں جو تین بیسک خصوصیات ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہیں اگر آپ کو یاد ہو پچھلی بار بھی ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا وہ تین بیسک پراپرٹیز ہیں سمپلسٹی کلیرٹی اینڈ فلیکسیبلٹی دیٹ از کہ کوڈ سمپل ہو کلیئر ہو اور ایسا ہو جس کو ایکسٹینڈ کرنا آسان ہو فلیکسیبل ہو تو اس سلسلے میں جو چیز ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور آج میں ڈیٹیل میں ان چیزوں کو ذرا ایکسپلین کروں گا وتھ ایگزامپل وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ کوڈ کو سمپل رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح کی آپ ٹرکس اس میں پلے نہ کریں ایسا کوڈ نہ لکھیں جس میں مختلف ٹرکس کے ذریعے آپ کوئی ای الگودم امپلیمنٹ کر رہے ہوں کوشش کریں کہ سادہ طریقے سے آسان طریقے سے اس لاجک کو امپلیمنٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے دوسری بات جو کی تھی وہ یہ تھی کہ کوڈ کے کنسٹرکٹ وہ والے استعمال کرنے چاہیے جو عام طور پہ ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں اور ہر بندے کو ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے ایسے لینگویج کے کنسٹرکٹس جو ذرا مشکل ہیں ان کو ذرا کم استعمال کریں تاکہ آپ کا کوڈ ایک ہی طریقے سے آپ اس کو بنا رہے ہوں پڑھنے والے کو بھی کم چیزوں کو سیکھنے کی ضرورت پڑے گی تو اب جو ہم بات کریں گے اب ہم لینگویج کے اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے اور دوسری پراپرٹیز کے حوالے سے ذرا ڈیٹیل میں اسپیسیفک ذرا باتیں کریں گے آج کے لیکچر میں آج ہم جو بات کریں گے ونس اگین پروگرام کے فارمیٹ کے لے آؤٹ کے حساب سے سب سے پہلے کامنٹس اور کچھ جنرل انڈینٹیشن رولز کے بارے میں بات کریں گے کامنٹس اینڈ جنرل انڈینٹیشن رولز تو یہ چیزیں میں آپ کو سلائیڈز کی مدد سے آپ کو ایکسپلین کروں گا وتھ اگزامپلس سب سے پہلے یہ کامنٹس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ سی سٹائل کے کامنٹس یوز نہ کریں بلکہ سی پلس پلس سٹائل کے کامنٹس یوز کریں سی اسٹائل کامنٹس کون سے ہیں جس میں کامنٹ شروع ہوتا ہے یہ ڈیش اسٹار کے ساتھ اور ختم ہوتا ہے اسٹار ڈیش کے ساتھ ورسز جو سی پلس پلس کا کامنٹ اسٹائل ہے جس میں سلیش سلیش کے ساتھ جو چیز شروع ہوتی ہے وہ کامنٹ ہوتی ہے اور اینڈ آف لائن تک یہ کامنٹ جاتا ہے بیسک ڈفرینس دونوں میں کیا ہے کہ پہلا سی اسٹائل کامنٹ جو ہے یہ ایک بلاگ اسٹائل کامنٹ ہے اور جو سی پلس پلس لائٹ کامنٹ ہے یہ ایک ڈیش ڈیش سٹائل کامنٹ ہے جو بلاک سٹائل کامنٹ ہے اس میں پرابلم بعض یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کامنٹس ایک دوسرے کے اندر امبیٹڈ ہوں تو بعض یہ پروگرامنگ ایرر آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی ایگزامپل یہ آپ کے سامنے ہے تو اٹ از آلویز بیٹر کہ آپ سلیش سلیش لائٹ کے کامنٹ آپ دیں تاکہ ان کو مینج کرنا آسان رہے اور وہ ہر لائن کے ساتھ جس لائن پہ آپ نے لکھنا ہے اس لائن کو وہ سمپلی ایکسپلین کر رہے ہوں تو یہ بیسک ایک چھوٹی سی بات تھی یہ اتنی کو بہت بڑی بات نہیں ہوتی لیکن یہ اکثر پروگرام میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جب کوڈ لکھتے ہیں جس کو کوڈ کو کامنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوپر سے شروع کیا اور نیچے تک اس کو کامنٹ آؤٹ کر دیا یہ کافی آسانی تو لگتی ہے اس پروگرام کو لکھتے ہوئے اس وقت اس کو کامنٹ اس طریقے سے ڈالتے ہوئے کہ آپ نے ایک پورا بلاگ ہی کامنٹ آؤٹ کر دیا وہ کمپائلیشن میں آئے گا نہیں لیکن اگر اس بلاگ کے بیچ میں آلریڈی کوئی اس طرح کا بلاگ ٹائپ کامنٹ ہے تو دین یو ول ہیو اے پرابلم اور وہ پرابلم جو ہے پھر بعد میں جو اس کو ذرا دیکھنا فکس کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کا کامنٹ کہاں شروع ہوا تھا کہاں پر وہ ختم ہو رہا ہے کیا اس میں پرابلمز ہو رہی ہیں تو اٹ از آلویز بیٹر کہ تھوڑا سا اس میں ایکسٹرا ایفٹ لگا لیں اور وہ سلیش سلیش کے ساتھ اس کو کامنٹ کو آپ لکھیں فارمیٹ کے حوالے سے جو تھوڑی سی دوسری جو معمولی سی چیز ہے لیکن یہ ہے کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے لیکن کوڈ کی کلیئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوڈ کو پراپرلی انڈینٹ کریں پراپرلی اس کو اس کی جگہ بتائیں کہ کس جگہ سے یہ کوڈ ہو رہا ہے تاکہ وہ بلاک آسانی سے نظر آ جائے یہ ایک ایگزامپل کے ذریعے ذرا اس کو دیکھتے ہیں یہ دوسری اگزامپل ہے انڈنٹیشن کی یہ پہلے کیس میں یہ جو ایک فور لوپ ہے اس کے اندر جو فور لوپ کی جو باڈی ہے اس کا کوڈ جو ہے وہ انڈینٹ نہیں کیا ہوا تو جب کوڈ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے تو بعض اس کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے جب فوری طور پہ آپ ایک نظر اس پہ ڈال رہے ہوں براوز کر رہے ہوں کوڈ کو تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا یہ نظر نہیں آئے گا کہ فور لوک کی باڈی جو ہے یہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں پر ختم ہو رہی ہے اٹ از آلویز بیٹر کہ تھوڑا سا اس کو انڈینٹ کر دیا جائے جب بھی آپ بلاک کے کوڈ لکھ رہے ہیں فور ہے سوئچ سٹیٹمنٹ ہے if then else کی اسٹیٹمنٹ ہے یا while اسٹیٹمنٹ ہے کوئی بھی ایسی چیز جو بلاک کی صورت میں آ رہی ہے فنکشن کے اندر جو کوڈ آ رہا ہے تو اس کو انڈینٹیشن اور بلاک کے اندر نیسٹڈ بلاک ہو تو فردر انڈینٹیشن اس سے یہ ہوگا کہ ہر بلاک will stand out clearly and you can easily read کہ کون سے بلاک کا کوڈ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر ختم ہو رہا ہے یہ ایک بڑی معمولی سی بات ہے اور لیکن unfortunately ہوتا یہ ہے کہ میں نے بے اوقات اسٹوڈنٹس کا کوڈ خاص طور پہ اور ان مینی کیسز پروفیشنلس کا کوڈ بھی اس طریقے سے لکھا ہوا دیکھا ہے جن میں ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا جب ان باتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ جو بلوکس جو ہیں وہ آسانی سے سامنے نہیں آتے آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ کس کنڈیشن میں کیا کوڈ ایگزیکیوٹ ہوگا کتنی دیر تک کتنی بار یہ اٹریشن چلے گی اٹریشنس میں کون سا کوڈ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور پھر اس طرح کے کوڈ کو مینج کرنا مینٹین کرنا نہایت مشکل کام ہو جاتا ہے تو انڈینٹیشن بڑا معمولی سا بات ہے معمولی سی بات ہے اور یہ آپ کے لیے بہت افیکٹو رول پلے کرتی ہے آپ کو کوڈ کو ریڈیبل بنانے میں سیلف ڈاکومنٹڈ کوڈ کو بنانے میں اب ان جنرل باتوں کے بعد آئیے چلتے ہیں سٹیٹمنٹس اور ایکسپریشنس کے بارے میں کچھ اسپیسیفک باتوں کی بات کے بارے میں دیکھتے ہیں ذرا ان کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹس uh, اور ایکسپریشن کیسے لکھنے چاہیے جو پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹس یا ایکسپریشن جو ہیں اس طریقے سے لکھنا چاہیے جس طریقے سے وہ نیچرلی نظر نظر آنے چاہیے سو نیچرل فارم آف ایکسپریشن یہ کیا چیز ہوتی ہے سلیکشن والے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ ایگزامپل ہے نیچرل فارم آف ایکسپریشن یہاں پر یہ بیسکلی ایک ایف اسٹیٹمنٹ میں یہ ہے ایف ناٹ بلاک لیس بلوک اور بلوک آئی ڈی از گریٹر اب یہ جو بیسکلی یہ جو اسٹائل ہے یہ اسٹیٹمنٹ لکھنے کا یہ اس میں دونوں جگہ پہ ہے جہاں پر پی کنڈیشن بلاکی یہاں پر بھی اس سے پہلے نارٹ ہے اور دوبارہ یہ لکھا id ہے greater than equal to unblock یہ جو دونوں جگہ نگیٹو اس کو لیا گیا ہے اسے بہتر ہے کہ اس کو پوزیٹولی ہم لکھیں کیونکہ پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ ہے کہ لکھنے کا ہی ہے یہ جو دوسرا آپ کے سامنے دین ایکس اور بلاک آئی ڈی از لیس دین انس اگین دس از ون ویری ٹپیکل مسٹیکس جو ہم کوڈ کرتے وقت لکھتے ہیں کہ ہم جب کوڈ لکھتے ہیں تو کنڈیشن کے وقت ہم نیگیٹو کنڈیشن سامنے رکھتے ہیں کا کہ کا جب ہیں تو اس negative, negative negative, so, ہم کنڈیشن تو پھر ہم نے اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہو تو لکھنے کا جس طریقے سے آپ اس کو ٹرو کی فارم میں لکھ سکتے ہیں یا نیچرل کنڈیشن کو آپ جس طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کنڈیشن کو لکھیں اس سے آپ کی ریڈیبلٹی اور کلیئرٹی آپ کی بہت بڑھ جائے گی پروگرام کی کلیئرٹی بہتر بنانے کا ایک اور بڑا زبردست ٹول بڑا سمپل سا ٹول جو ہے وہ ہے پراپر یوز آف پیرنٹس یہ پیرنٹیز کو آپ پراپرلی یوز کر کے کوٹ کی کلیئرٹی آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں پیرنتھیز اگر آپ کے ذہن میں ہو بیسکلی پیرنٹسیز ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پر ہمیں کچھ آپریٹرز کا آرڈر آف ایویلیویشن ہم نے چینج کرنا ہو فار ایگزامپل اگر آپ ایک بڑا سمپل سا ایکسپریشن ہے اے پلس بی ملٹی پائی سی تو اس میں سب سے پہلے B by the کا ریزلٹ سی سے ملٹی پلائی ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اے پلس بی کو پیرنٹ کے اندر لکھنا پڑے گا ملٹی پائی سی تو عام طور پہ کو اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے آرڈر آف ایویلوشن چینج کرنے کے لیے آپریٹرز کا جن کی پرسینڈنس مختلف ہو ان کو کے پہلے کون سا آپریٹر لگے گا اور بعد میں کون سا آپریٹر لگے گا لیکن جو میں بات کر رہا تھا یہ پیرنٹسیز جو ہے یہ ایک نہایت افیکٹو ٹول ہے کوڈ کی کلریٹی کو بہتر بنانے کا تو ہم یہ کیسے کوڈ کی کلیئرٹی بہتر بنا سکتے ہیں یہ ایگزامپل کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں یہ پہلی یہ یہ جو ہے پیرنتھس کا استعمال نہیں کیا گیا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پیرنتھیز کا استعمال کرنے سے ایک تو یہ ہے کہ آرڈر آف ریویلیوشن چینج کرنے کے کام آتا ہے اور اگر آپ پیرنتھس کا استعمال پراپر کریں گے تو آپ کی غلطی کرنے کے چانسز کم ہو جائیں گے ان دس پرٹیکولر کیس یہ ایکسپریشن ایسا لکھا گیا ہے یہ اصل میں ایکچولی یہ ایک غلطی ہو گئی ہے یہاں پر جس طریقے سے ایکسپریشن لکھا جانا چاہیے تھا اگر پیرنتھیس استعمال کی جاتی تو وہ غلطی نہ ہوتی لیکن نہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہاں پر یہ ایک ڈیفیکٹ آ گیا یہ ایک بگ آ گیا اگر آپ کو یاد ہو یہ جو آپریٹر ہے یہ یہ جو ہے اس کی یہ equal equal سے کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ماسک اور یہ بٹس کا کمپیرزن ہوگا اور اس کا جو جواب ہوگا اس کا جو ریزلٹ جو ہوگا ہمیں جو ملے گا ماسک اور بٹس کا کمپریزن کا جو ریزلٹ ہوگا اس کو ایکس کے ساتھ بٹ وائز کیا جائے گا It should ش بیری ایٹو یو کہ ایکچولی پروگرامر جو چاہ رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے ایکس جو ہے اس کو ماسک کیا جائے اور اس کے بعد ماسک کرنے کے بعد اس کو کمپیئر کیا جائے بیٹس کے ساتھ اینڈ دین کچھ جو بھی کام کرنا ہے پراپرلی وہ کیا جائے تو یہاں پر یہ ایک ایگزامپل ہے پیرنتھس نہ یوز کرنے سے جو آپ کا کوڈ غلط ہو گیا اس میں لاجیکل پرابلم آ گئے. یہ دوسری ایگزیمپل جو ہے یہ ایگزیمپل ہے جہاں پر یہ لوجیکل پرابلم تو نہیں ہے لیکن اس کا لوجک سمجھنا بہت مشکل ہے اور یہ بغیر پیرنتھسیز کے کی کیونکہ لکھا ہوا ہے تو اس کو سمجھنا اس کو پڑھنا اور اس کو ایویلیویٹ کرنا کہ یہ ایکچولی کام کیا ہو رہا ہے یہ کافی مشکل کام ہے اگر آپ اس کو پیرنتھس کے ساتھ آپ لگائیں گے تو یہ شاید آسانی سے سمجھ آ جائے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں کوڈ ہو کیا رہا ہے یہ آپ دیکھیے یہ بیچ میں یہ ایک اینڈ آپریٹر ہے اور دوسرا اور آپریٹر ہے اگر آپ کو یاد ہو اینڈ آپریٹر کی پرسیڈینس اور آپریٹر سے زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے یہ جو پہلی دو جو کمپونیٹس ہیں اس ایکسپریشن کے year موجولو 4 is equal to ٹو and اینڈ یئر موجولو ون ہنڈریڈ از ناٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ دو ایویلوٹ ہوں گے اور ان کو اینڈ کیا جائے گا ان کے درمیان میں یہ اینڈ آپریٹر استعمال کیا جائے گا اور اس کے بعد جو جواب ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ اور کیا جائے گا یئر فور ہنڈریڈ از اکول ٹو زیرو یہ ایکچولی یہ کوڈ کر کے رہا ہے یہ کوڈ بیسکلی یہ چیز کہہ رہا ہے کہ آپ کا یہ لیپ ایئر جو ہے وہ کون سا سال ہوتا ہے وہ وہ والا سال ہوتا ہے جو چار پہ تو ہو لیکن ایک سو پہ صرف اس وقت ڈیوائڈ ہو جب یہ چار سو پہ بھی ہو رہا ہو. اگر یہ سو پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے لیکن 400 پہ نہیں ہو رہا تو یہ اگزامپل تھا اور جیئر نائنٹین ہنڈریڈ لیپیئر نہیں تھا کیونکہ یہ چار سو پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا اسی طریقے سے جیئر ٹوینٹی ون ہنڈریڈ لیپیئر نہیں ہوگا کیونکہ یہ چار سو پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا گو کہ یہ چار پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں دونوں. تو عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لیپیئر وہ والا سال ہے جو چار پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہو سال اصل میں اس کی ڈیفینیشن یہی ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے اگر ہم پیرنتھس کا استعمال کریں گے جو کہ آپ کے سامنے یہ دوسرے اب یہ آپ کی سلائیڈ پہ نظر آ رہا ہے یہ جو استعمال جو ہے اس کیس میں ہم نے یہ پہلی دوس کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چار پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہو لیکن سو پہ ڈیوائیڈ نہ ہوتا ہو یا 400 پہ ہوتا ہو تو دس تھنگ از ویری کلیئر ناؤ کہ یہ ایکسپریشن آپ کا کر کیا رہا ہے اور کس طریقے سے لیپیئر کی یہ کیلکولیشن کر رہا ہے یہ جو پینتھس کا جو استعمال جو ہے پینتھیس کا استعمال جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ صرف آپریٹر کی جو پریسیڈنس ہے اس کو چینج کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایکسپریشن کی کلیریٹی کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے پہلی جو ہم نے اگزامپل دیکھی تھی اس میں یہ صرف آپریٹر کی پریسیڈنس چینج کرنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا اور کیونکہ ہم نے نہیں استعمال کیا تھا اس وجہ سے ہمارا وہ ایکسپریشن غلط ہو گیا تھا دوسری جو دیکھی اس میں ہم نے پیرنتھ کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنے ایکسپریشن کو زیادہ بہتر زیادہ ریڈیبل فارم میں اس کو کنورٹ کر دیا تھا جو پہلے جو فارم تھی بغیر پیرنتھ کو یوز کرتے ہوئے دیٹ واز اے ڈیفیکلٹ فارم مور کمپلیکس فارم اور دوسری فارم جس میں ہم نے پیرنتھس استعمال کیے تھے اس میں اس کا لوجک سمجھنا کافی آسان ہو گیا تھا یہ جو پیرنتھس جو ہیں یہ خاص طور پہ جب آپ لوجیکل آپریٹرز یا ریلیشنل آپ یوز کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو شاید یاد ہو کہ جو میتھمیٹیکل آپریٹر جو ہیں یا ریتھمیٹکل آپریشن جو ہے جو آپ کے پلس مائنس ملٹی ڈیوائیڈ یہ جو یہ والے آپریٹر جو ہیں یہ آپریشنس جو ہیں ان کیڑھتے آ رہے ہیں کہ ملٹی پلیکیشن دین ایڈیشن اسی طریقے سے ڈویژن ہیز اے ہائر سوفور تو جب ہم اے پلس بی ملٹی پلائڈ بائی سی جب ہم لکھتے ہیں تو فوری طور پہ ہمارے زین میں یہ چیز پکچر بن جاتی ہے کیونکہ وی آر یوز ٹو دس تھنگ کہ بی ملٹی پلائڈ بائی سی اینڈ دین دی ریزلٹ اے لیکن ریلیشنل آپریٹرس نے اور جو آپ کے جو لاجیکل آپریٹرس جو ہیں ان میں یہ چیز اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتی اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پیرنتھس کو یہاں پر استعمال کریں جو کلیئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک اور ایکسپریشنس کے حوالے سے ہی جو بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکسپریشنس کو اس طریقے سے لکھنا چاہیے جس طریقے پہلے میں بات کر چکا ہوں کہ نیچرل فارم ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسپریشن ذرا آسان طریقے سے اس کو کمپلیکسٹی اس کی کم کرنے کی کوشش کی جائے اگر ایک کو بہت لمبا چوڑا ایکسپریشن جو ہے اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے ایکسپریشنز میں آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو اس کی کلیئرٹی اس کی آپ کو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے کہ ایکسپریشنز کو بریک اپ کیا جائے اور اس سے کس طریقے سے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں انہینسمنٹ ہوگی کس طریقے سے کلیئرٹی بہتر ہوگی یہ اگزامپل کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں یہ ایکچولی جو اگزامپل آپ کے سامنے ہے یہ ایک نہایت ہی کامپلیکس ایکسپریشن کی ایگزامپل ہے آئی ڈو ناٹ یو ٹرائی دس کائنڈ آف کوڈ اینی ٹائم لیکن یہ ایک بتانے کے لیے اس کو ذرا سمجھانے کے لیے اس طرح کا ایکسپریشن لکھا گیا ہے یہ ایک بہت کامپلیکس ایکسپریشن ہے اس طریقے سے ایکسپریشن بالکل نہیں لکھنا چاہیے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ ایکسپریشن کس طریقے سے بہتر فارم میں کیسے لکھا جا سکتا ہے یہ ایکسپریشن میں اور ان دو تین پرابلم کو ہم بار بار ذرا مختلف اگزامپل کی مدد سے ڈسکس کریں گے اور ہائی لائٹ کریں گے پہلا یہ پرابلم ہے کہ اس میں پلس ایکول ٹو استعمال ہو رہا ہے دیٹ از میرے نزدیک یہ ایک اچھا سٹائل نہیں ہے کوڈ لکھنے کا گو کہ آپ کو بہت ساری کتابوں میں یہ ریکمینڈیڈ طریقہ ملے گا لیکن میں یہ اسائنمنٹ جس میں یہ پلس ایکول ملٹیپلائی ایکول ڈیوائڈ ایکول یا اس طرح کے آپریٹر ایکول کا جو اسائنمنٹ کا جو طریقہ کار ہے میں اس طریقے کو برا سمجھتا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے اس میں کوڈ کو سمجھنے مشکل ہوتی ہے میں ایگزامپل کے ذریعے آپ کو ذرا ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا دوسرا جو اس میں پرابلم ہے کہ یہ ایکسپریشن کے بیچ میں جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایکسپریشن ہے اس میں یہ ایکول سائن استعمال ہو رہی ہے تو بیسکلی یہ ایک اور سارٹ آف سائڈ افیکٹ ہے کہ یہ جو پوائنٹر پی جو ہے اس کو کوئی ویلو اسائن کی جا رہی ہے ڈیپینڈنگ اپون کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں تو ڈپینڈنگ ایکسپریشن کہ اس کی جو ویلو ہے اگر یہ ٹرو ہے تو یہ والی ویلو اسائن کی جائے گی اور اگر یہ فالس ہے تو یہ دوسری ویلو ڈی کہ مائنس مائنس والا جو پارٹ ہے یہ اسائن کیا جائے گا ان دس ایکسپریشن کہ دا میرے خیال میں ٹرنری آپریٹر جو ہے یہ ایک مشکل آپریٹر ہے اس کو استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے کورٹ کی کمپلیکسٹی کوٹ کی کلیریٹی جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے کورٹ کلیئرٹی بہتر نہیں ہوتی اگر آپ اس کی جگہ عف کی فام جو دوسری فارم آپ یوز کریں تو اس سے کوڈ آپ کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا تو یہ ایک ایگزیمپل ہے مشکل ایکسپریشن کی اسی ایکسپریشن کو اگر ہم اس طریقے سے لکھیں تو یہ زیادہ آسانی سے آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ ایکچولی یہاں پر ہو کیا رہا ہے اور وہ کیا ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف ٹو ملٹی پلائڈ بائی کے از لیس دین این مائنس ایم یہ جو آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ جو ٹینری آپریٹر تھا اس کی جو mark سے کنڈیشن ہے یہ آپ کی رائٹ ہینڈ سائڈ کا یہ والا ایکسپریشن سامنے آ اور جب یہ ہم نے پوائنٹر پی میں یہ ویلو ڈال دی اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ پوائنٹر ایکس Is equal پی سو بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو, اس جو, جو, x جو, جو ہے اس کے ویریبل میں جو ویلو اسٹور تھی جہاں پر یہ پوائنٹ کر رہا ہے اس میں جو یہ پی جو جہاں پر پوائنٹ کر رہا ہے وہاں پر جو ویلو آئی ہے اس ویلو کو اس value کے ساتھ ایڈ کر کے تو یہ دوبارہ اس میں شامل کر دیا جائے تو اس ایک بڑے ایکسپریشن کو جو آپ کو پہلے نظر آیا تھا ایک ہی لائن میں لکھا ہوا بہت complex expression اسی expression کو ہم نے یہ چار پانچ لائنوں میں لکھ کے بریک کر دیا اور اس کی ریڈیبلٹی ہم نے امپروو کر دی پہلا جو کوڈ تھا وہ سمجھنا نہایت مشکل تھا دوسرا کوڈ جو ہے یہ سمجھنا ریلیٹولی آسان ہے اس ایکسپریشن کے حوالے سے میں یہاں پر یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ دو تین ہم, ہم نے پرابلمس کا ذکر کیا تھا ایک یہ آپریٹر اسائنمنٹ آپریٹر ایسا جس میں ایڈیشن یا ملٹیپلیکیشن یا کوئی اور آپریشن بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہو دوسرا یوز آف ٹنڈری آپریٹر اور تیسرا سائڈ افیکٹ کا کہ اس ایکسپریشن میں ایکچولی وہ پی کو بھی ویلیو سائن ہو رہی ہے جس کو پی پوائنٹ کر رہا ہے اس میموری لوکیشن پہ پوائنٹر پی کے تھرو اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو ایکس پوائنٹ کر رہا ہے اس میموری لوکیشن پہ بھی ویلو اپ ڈیٹ ہو رہی ہے یہ سائڈ ہیں یہ ایک نہایت خطرناک چیز ہے سائڈ افیکٹ سے آپ ہمیشہ بچنا چاہیے کوشش کریں کہ ایک سٹیٹمنٹ میں صرف ایک ویریبل کی ویلیو چینج ہو رہی ہو اگر ایک سے زیادہ ویریبل کی ویلیو آپ چینج کر رہے ہوں یا چینج ہو رہی ہو اس ایکسپریشن میں تو اس طرح کے ایکسپریشنس کو سمجھنا ان کو ڈیبک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ خیال رکھنا کہ اصل میں اس ویریبل کی ویلیو کس وقت کیا تھی اور کس سٹیج پہ اس کی ویلیو چینج ہوئی یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور فوری طور پہ یہ بات سمجھ نہیں آتی تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کو بریک کریں جہاں پر آپ کے سائڈ افیکٹس اس میں سے ختم ہو جائیں اور یہ سائڈ افیکٹس کے حوالے سے ہم آگے چل کے بھی زیادہ ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے اب آئیے چلتے ہیں کلیئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہی میں نے پہلے بھی شروع میں بات کی تھی کہ ہمارا جو کوڈ جو ہوتا ہے اس کے جو تین بیسک جو اس میں خصوصیت ہونی چاہیے سمپلسٹی کلیئرٹی اور اس میں فلیکسیبلٹی تو سمپلسٹی اور کلیئرٹی کے پوائنٹ سے ایسا کوڈ نہیں آپ کو لکھنا چاہیے جس میں کچھ پلے کیے گئے ہوں ٹرکس کے ذریعے کوئی لاجک امپلیمنٹ کیا ہو ٹرکس کے ذریعے لاجک امپلیمنٹ کرنے میں بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں بہت سے پرابلم ہو جاتے ہیں اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس سے جو پہلے جو بندہ جس نے کوڈ لکھا بھی ہو اصل میں جو جس طریقے سے ٹرکی ایک طرح سے کوڈ کرپٹک کوڈ جو لکھا ہے بعد میں اگر خود اسے بھی اس میں چینج کرنے کی ضرورت پڑے کسی دوسرے کی تو بات ہی کیا کرنی اور ریمبر کہ یہ کوڈ تو عموماً کسی دوسرے نے ہی انہینس کرنا ہوگا کیونکہ ہم مینٹیننس کے پوائنٹ آف ویو سے موسٹلی دا کیس کہ جس ٹیم نے یہ کوڈ لکھا ہے ایکچولی مینٹنینس کے وقت یہ ٹیم اویلیبل نہیں ہے لیکن اس ان لوگوں کی تو بات ہی کیا کرنی جس شخص نے یہ کوڈ خود لکھا ہو اس کو خود بھی اس میں چینج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دو مہینے بعد آپ یہ کوڈ پڑھیں گے تو آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ یہ اس سے کیا کام کیا جا رہا ہے تو یہ چلتے ہیں ذرا ہم کچھ ٹرکس کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ٹرکس کس طرح کے کوڈ میں لکھے جاتے ہیں عموماً اور ان کو بہتر بنانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں یہ ٹرکی کوڈ لکھنا یہ کوئی اچھی بات ہوتی نہیں ہے سب سے پہلے یہ جو میں یہ ایکسپریشن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ وہی والا ایکسپریشن کی فارم ہے جس میں اسائنمنٹ آپریٹر استعمال ہوا ہے اسائنمنٹ آپریٹر آپ نے اس طریقے سے لکھا ہے اے سٹار ایکول ٹو بی اگر میں اس کو تھوڑا سا چینج کر دوں دیٹ از اے اسٹار اکول ٹو بی پلس سی دیٹ از میری اوریجنل اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ یہ تھی اے اسٹار اکول ٹو بی اب جو نئی اسٹیٹمنٹ جو میں اس میں کچھ کسی وجہ سے میں تھوڑی سی چینج کرنا چاہ رہا ہوں اور میں نے چینج کر دی اپنے پروگرام کے کوڈ میں وہ یہ ہے اے اسٹار اکول ٹو بی پلس سی اب ذرا آپ سوچئے کہ اس کا کیا مطلب ہے کیا اس کا مطلب یہ ہے از اکول ٹو اے اسٹار بی پلس سی یا اس کا مطلب یہ ہے کچھ اگر آپ کو تھوڑا سا یاد آیا ہو تو یہ جو دوسری فارم جو ہے یہ اصل میں اس کا مطلب ہے جب ہم لکھتے ہیں اسٹار C ٹو بی پلس سی اس کا مطلب یہ ہے A equal to A star B plus C اب جب ہم نے یہ سیکنڈ فارم اصل میں ہمارا آبجیکٹو تھا یہ سیکنڈ فارم لکھنا لیکن اکثر اوقات یہ جو غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ مقصد ہمارا جب کوڈ میں جب چینج کرتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اصل میں کرنا یہ چاہ رہے تھے a equal ٹو اے اسٹار سی لیکن کیونکہ ہم نے اس کوڈ کو سمجھنے میں غلطی کی وہ اس ایکسپریشن کو a star ایکل ٹو بی ہم نے کہا یہ وہی ایکسپریشن ہے اس میں اب a کی ویلو میں اب سی ایڈ کر دیا جائے تو بڑی آسانی سے ایڈ ہو جائے گا لیکن اصل میں وہ جو چھوٹا سا آپ نے جو ٹرک پلے کیا تھا پہلے یا ایک شارٹ کٹ آپ نے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی اس شارٹ کٹ کی وجہ سے یہ کوڈ میں یہ خرابی پیدا ہو گئی تو بعد میں چل کے اس طرح کے پرابلم بڑی خرابی پیدا کرتے ہیں اور خاص طور پہ جب یہ ایکسپریشن ذرا تھوڑا سا رائٹ اینڈ سائیڈ پہ کمپلیکس ہو جائے تو اس کیس میں تو آپ کو بالکل ہی یہ فارم یوز نہیں کرنی چاہیے دوسری ایگزیمپل جو ہے کے حوالے سے یہ ذرا تھوڑی سی زیادہ بٹ آف شفٹ رائٹ تھری ٹائمس دین شفٹ لیفٹ تھری ٹائمس اینڈ بریکٹ کلوز یہ اگر آپ یہ کوڈ کو ذرا ایک منٹ اگر آپ اس پہ غور کریں کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کوڈ کر کیا رہا ہے اصل میں میرا خیال ہے کہ اس کو آپ کو کاغذ پنسل لے کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کو انالائز کر کے ذرا تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا اصل میں سمجھنا کہ یہ کوڈ یہ کر کیا رہا ہے کیونکہ یہ واقعی یہ ایک ٹریکی کوڈ ہے یہ کرپٹک کوڈ ہے یہ بڑی آسانی سے سمجھ نہیں آتا اصل میں ذرا اس پہ ذرا غور کریں تو آپ کو یہ چیز بڑی آسانی سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ بٹ آف جو ہے اس کو آپ تین بار شفٹ رائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد اس کے ریزلٹ کو آپ تین بار لیفٹ شفٹ کر رہے ہیں تو تین بار رائٹ شفٹ کرنے کے بعد جب تین بار اس کو لیفٹ شفٹ کرتے ہیں تو یہ کیا چیز ہوتی ہے اس سے آپ کی پہلی تین بیٹس جو ہیں وہ آپ نے زیرو کر دی جو پہلی تین بیٹس جو ہیں وہ زیرو ہو گئی تو آپ اس کے بعد اس کو جو, جو بھی نمبر آئے اس نمبر کو لیتے ہوئے آپ سب کی کو اتنی بار آپ شفٹ کر رہے ہیں اب ذرا یہ دیکھیں یہ اتنے مشکل طریقے سے یہی کام جو کیا گیا ہے اگر اس کو ذرا تھوڑا سا میں کرنا چاہوں آسان کرنا چاہوں تو یہ بڑی آسانی سے میں یہ کہہ رہا ہوں بیسکلی میں نے ایک ماسک ڈیفائن کر دیا اور وہ ماسک جو ہے پہلی تین بٹس کے ہیں وہ نمبر سیون ہے تو نمبر سیون کے ساتھ اس کو بٹ وائز اینڈ کر دیا اور پھر مجھے جو نمبر ملا وہ میں اسی طریقے سے وہ اپلائی کر دیا تو یہ پہلے تین بار شفٹ کرنا پھر اسے لیفٹ لیف شفٹ کرنا پہلے رائٹ کرنا پھر لیفٹ کرنا یہ کوڈ میں ایک بڑی کمپلیکسٹی پیدا کرتا ہے ہمیشہ اس چیز سے بچنا چاہیے اس سے ملتی جلتی ایک اور ایگزامپل جو میں آپ کے سامنے یہ دکھا رہا ہوں یہ ایک ایکچولی بڑے پروفیشنل آرگنائزیشن کے کوڈ میں نے دیکھا تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا اس میں یہ کوڈ کا سٹائل کچھ اس طریقے تھا اے از ایک شفٹ رائٹ اب کچھ دیر مجھے اس چیز میں سمجھنے میں لگی کہ یہ ہو کیا رہا ہے تو تھوڑا جب میں نے اس پہ غور کیا تو پتہ لگا کہ ایکچولی یہ جو بی کی ویلیو تھی یا جو بھی ویریئبل وہاں پر تھا اس کو یہ چار سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور پھر اس کی ویلیو استعمال ہو رہی تو ڈونٹ رائٹ دس کائنڈ آف کورٹ آئی مین ایف یو وانٹ ٹو ڈیوائڈیڈ بائی فور جو ایکچولی اس کوڈ کا مقصد تھا جو اس کو شفٹ کرنے کا مقصد تھا ڈیوائڈیڈ بائی فور ڈونٹ تھنک اباؤٹ پرفارمنس یہاں پر میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں باز کت یہ جو پروگرامرز جو ہیں ہم سب لوگ جو ہیں وی فیل ایکسائٹیڈ اباؤٹ رائٹنگ دس کائنڈ کوڈ وچ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے یہ لینگویج کا ایسا کنسٹرکٹ یوز کر کے وہی کام اچیو کر لیا ہے جو میں ایک سمپل طریقے سے کر سکتا تھا تو یہ میں نے میری لینگویج پہ کمانڈ ظاہر کرتی ہے بیسیکلی یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ مقصد جو ہے پروگرام لکھنے کا وہ یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے لینگویج پہ اپنی کمانڈ کسی کو ظاہر کرنی ہے یا آپ نے کسی کو یہ شو آف سارٹ آف کرنا ہے کہ دیکھیں مجھے کتنا آتا ہے میں ایک ہی کام کتنے مختلف طریقے سے کر سکتا ہوں ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ آپ جو کوڈ لکھ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آسان ہو سمپل ہو آسانی سے سمجھ آئے تاکہ اس کو مینٹین کرنے میں آسانی ہو مقصد کسی کو امپریس کرنا نہیں ہے جس کو آپ نے امپریس کرنا تھا اس نے تو آپ کو جاب دے دی ایک بار آپ کو جاب دے دی اس وقت جو کچھ آپ کو انہوں نے انٹرویو میں پوچھنا تھا انہوں نے پوچھ لیا دیور سیٹسفائڈ کہ آپ کو اتنا آتا ہے کہ آپ ان کا کام کر سکیں تو اس طرح کی چیزوں سے میرا خیال ہے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا دوسرا جو اس طرح کے پرابلمز میں جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض وی تھنک اباؤٹ ایشوز وچ آر ناٹ ریئلی دیر آج سے دس پندرہ بیس سال پہلے جو کمپیوٹرز ہوتے تھے ان میں ہو سکتا ہے کہ یہ پرفارمنس کے ایشوز ہوں لیکن آج یہ ہمارے سامنے ایشوز نہیں ہیں آج کے کمپائلرز آر ویری سمارٹ یہ میں نے جو دونوں ایگزامپلس دی یہ ڈیوائیڈ بائی فور کو آپ دو بار شفٹ کرنے سے اچیو کرنا یا یہ پلس ایکول ٹو جو آپریٹر اس طریقے سے یوز کرنا ملٹی ایکول ٹو آپریٹر استری سے یوز کرنا بہت آف دیز یہ کوڈ بی یوزڈ اور وڈ بی یوز ٹوینٹی ایئرس گو فار پرفارمنس ریزنز پہلے کیس میں شفٹ آپریشن ہو سکتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن کے آپریشن یا ڈیوائڈ کے آپریشن سے زیادہ آسانی سے امپلیمنٹ ہوتا ہو زیادہ کم سائیکلز میں آپ کو وہ رزلٹ دیتا ہو دوسرے کیس میں یہ میموری ٹو میموری آپریشن کی وجہ سے وہ اسائنمنٹ خاص طور پہ اس طریقے سے بنائی گئی تاکہ کمپائلر کو فوری طور پہ پتہ لگ جائے کہ یہ میموری ٹو میموری آپریشن ہے تو اس میں یہ فلانی انسٹرکشن استعمال کرنی ہے آج کل کے کمپائلرز میں یہ ایشوز نہیں ہوتے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کمپائلرز کین جنریٹ کوڈ وچ از ویری ایفیشینٹ اور اس میں اس طرح کے کوئی پرابلم نہیں ہوں گے اگر پرفارمنس بیکمز این ایشو لیٹر آن اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے تو پھر اس وقت ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیسے میں سائیکل سیو کر سکتا ہوں ایکچولی جب آپ اس کو ایویلیویٹ کریں گے جب آپ اس کو پروفائل کریں گے جب آپ اس کو میجر کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز بڑی کلیئر ہو کے واضح ہو کے سامنے آئے گی کہ اس طرح کے ٹرکس پلے کرنے سے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا یہ جو نیکسٹ ایگزامپل جو آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں ٹرکس کے حوالے سے یہ بڑی ایک فیمس ایگزامپل ہے ڈیٹا اسٹرکچرس کی آپ کو کتابوں میں اکثر ملے گی اور میرا اس کے ساتھ ایکسپیرئنس یہ ہے کہ جب بھی میں اسٹوڈنٹس کو یہ کوڈ اس طریقے سے دیتا ہوں کہ اس کو یہ اس طریقے سے لکھیں اور جب میں اس میں اس میں چینج کرنے کی انہیں جو ان کو انسٹرکشن وہ اس میں وہ غلطی کرتے ہیں تو یہ ایگزامپل کچھ اس طریقے سے ہے ونس اگین یہ ایفیشینسی بڑھانے کی ایک سوچ ہے اس کو پرفارمنس بہتر بنانے کی ہے ایکچولی اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہوتا ہے اور نقصان کیا ہے کہ آپ پرفارمس بہتر بنانے کی بجائے آپ کوڈ اس طریقے سے لکھ رہے ہیں جس کو ڈیبک کرنا جس کو امپروو کرنا جس کو انہینس کرنا مشکل ہے تو یہ ایگزامپل ذرا دیکھتے ہیں بڑی ہے آپ کو تقریباً ہر ڈیٹا اسٹرکچر کی کتاب میں یہ نظر آئے گا یہ ایگزامپل اگر آپ کو, سا ذہن پر ڈالیں, تو آپ کو اور ڈیٹا کی کسانی کی یا اور کوئی آپ نے کتاب پڑھی ہو تو یہ کیو سرکلر کیو جہاں پر امپلیمنٹ کی ہو تو یہ اس کی ایگزامپل ہے سرکولر کیو کس طریقے سے امپلیمنٹ کی جاتی ہے کہ جب ایک اینڈ پہ آپ کا وہ پوائنٹر پہنچ جاتا ہے یا آپ کا جو ریئر یا فرنٹ پوائنٹر جو کیو کے دو اینڈس کو مینٹین کر رہے ہیں تو جب وہ اگر یہ ایرے میں آپ نے کیو امپلیمنٹ کی ہوئی ہے تو جب ایرے کے آخری انڈیکس پہ پہنچ جاتا ہے تو اٹ شوڈ موو بیک ٹو دی فسٹ انڈیکس عموماً کتابوں میں جو کوڈ لکھا جاتا ہے وہ اسی شیتن فارم میں ہوتا ہے نظر آتا ہے کہ جس میں یہ ماڈول آپریٹر یوز کرتے ہوئے اس کو زیرو پہ واپس لے آتے ہیں اب ذرا اس آپریٹر پہ غور کریں یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ دو اس کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے موجود آپریٹر سے اور جو بھی اس کا ریمائنڈر جو ہے اس سے اس کا انڈیکس کو سیٹ کیا جا رہا ہے اور اگر ریمائنڈر زیرو ہوگا دیٹ از اگر اس کی ویلو n ہو گئی تو ریمائنڈر اس کا زیرو ہو گیا اس کا مطلب ہے اس کا انڈیکس زیرو ہو گیا تو یہ اٹ کمز بیک ٹو دی فرسٹ انڈیکس ایکچولی ذرا آپ اس کو ایویلویٹ کریں اگر آپ اس کو If کی فارم میں لکھیں جو کہ اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کو پہلی بات ہے اس کو سمجھنا پہلے سے بہت آسان ہے پہلے میں آپ کو ذہن پہ زور دینا پڑتا ہے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ موجود ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے یہ پوائنٹر موو ہو رہے ہیں یہ دوسرے کیس میں بڑی سمپل سی بات ہے اگر آپ اس کے ایکچول سائیکلز کا حساب لگائیں گے ایکچول مشین انسٹرکشنز کا حساب لکھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ وہ پہلے فارم میں لکھنے سے کوئی خاص فائدہ آپ کو ہو نہیں رہا ہو سکتا ہے کہ آج سے بیس سال پہلے آپ کو فائدہ ہوتا ہو اچھا جو میں بات کہہ رہا تھا کہ جو میں اسٹوڈنٹس کو جب یہ ایکسرسائز دیتا ہوں تو اس میں ہمیشہ وہ 99% نائن آف ٹائم وہ غلطی کرتے ہیں وہ ایکسرسائز کیا ہے میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو لوپ جو ہے یہ چل رہی ہے آپ کی 0 سے n کی طرف اور n سے 0 کی طرف آ رہی ہے تو یہ اگر یہ کاؤنٹر کلاک وائز چل رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کلاک وائز چلایا جائے دیٹ از n سے 0 کی طرف چلے اور پھر وہ جب 0 سے مائنس ون پہنچے تو پھر جا کے اس کا انڈیکس n 1 ہو جائے جب یہ پہلا کوڈ دیا جاتا ہے تو لا لامحالا یہ بیسیکلی آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ پلس آپریٹر کو مائنس آپریٹر میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے تو مائنس آپریٹر استعمال کرنے سے جب اس کا موجولو لیا جاتا ہے وٹ از دی موجولو آف مائنس ون ڈو یو ریمبر مائنس ون موجولو این اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے ریمبر کہ یہ اس کی ویلیو آپ کو جو آپ جو اچیف کرنا چاہ رہے ہیں آپ اچیف کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ مائنس ون ہو تو اس کا انڈیکس این مائنس ون پہ سیٹ ہو جائے ابھی جب آپ اس مائنس ون کا موجودو این لیں گے تو یہ n -1 اس کا انڈیکس نہیں ملے گا اس کا انڈیکس آپ کو این ملے گا تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اگر میں نے یہ دوسرے طریقے سے کوڈ لکھا ہوتا جس طریقے سے یہ ہے اف دس از اکول ٹو این Then set it equal to zero. تو اس میں اگر چینج کرنے کی ضرورت پڑتی تو وہ فوری طور پہ اس, اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے پہلا کوڈ جو تھا وہ دیکھ واس ڈفیکلسٹینڈ دیٹ واس ڈیفکلٹ ٹو کمپری ہینڈ یہ دوسرا کوڈ وز ایزی ٹو انڈرسٹینڈ وز ایزی ٹو کمپری اور اس وجہ سے اس میں چینج کرنا آسان ہے وہ موجودہ آپریٹر کو آپ کے پورے اس کے آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت پڑے گی کہ یہ ایکچولی کیا چیز ہے جو ہم مسلسل کتابوں میں ریپیٹ کرتے آ رہے ہیں اور ہر کتاب اسے اسی طریقے سے لکھ رہی ہے There might be some کہ وہ اس کو کسی اور فارم میں سے لکھیں میرے نزدیک یہ پتا نہیں کس وجہ سے یہ سلسلہ چلا آ ہے دی اونلی پاسبلٹی دیٹ کمس ٹو مائی مائنڈ جس کی توجہ کہ لیں جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے سمجھا کہ یہ ایک میتھمیٹیکل فارم میں اس چیز کو اس ایکسپریشن کو لکھنا زیادہ بہتر ہے ریمبر کہ یہ مجلو آپریٹر جو ہے یہ ایک پراپر میتھمیٹیکل آپریٹر ہے یہ آپ کو پراپر سیمیٹکس دے رہا ہے تو یہ ایک گروپ جو آپ کو اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو یہ اس پہ اس طرح کی کچھ بات ہو رہی ہے ڈسپریٹ میتھمیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ آسانی سے آپ کو وہ اس فارم میں آپ کو رزلٹ جو ہے آپ کو چاہیے وہ مل جاتے ہیں اس میتھمیٹیکل ایکسپریشن کو یوز کرتے وقت میرے خیال میں اس کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو اگر آپ لوجیکل ایکسپریشن سے افتین ایلس کی فارم میں جس طریقے سے میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا اس کو کنورٹ کر دیں تو قتن۔ آپ کی انٹلیکچل کیپبلٹی میں میرے نزدیک کوئی اس پہ حرف نہیں آنے لگا آئی تھنک ریمبر کہ ہم کوڈ جو لکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوڈ ایسا ہو جو دوسرے پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے ایسے کوڈ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو صرف آپ کو ہی سمجھ آئے چاہے وہ اچھا کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اور دوسرا امپورٹنٹ اس کیس میں تو پرفارمنس کا بھی کوئی ایشو نہیں دیر از نتھنگ بچنے کی کوشش کریں اس طرح کی نہ play کریں. کیونکہ جب بھی آپ ایسے ٹرکس کریں گے تو لامحال اس میں جب آپ چینج کرنا چاہیں گے تو اس میں آپ غلطی کریں گے بڑی آسانی سے یہ غلطی ہو جاتی ہے آئیے چلتے ہیں ایک اور example دیکھتے ہیں اس example میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ٹرنری اپریٹر جو ہے یہ ایکچولی کس طریقے سے کوڈ کی کمپلیکسٹی میں اضافہ کر رہا ہے یہ آلڈی ہم ٹرنری اپریٹر کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن یہاں پر یہ خاص طور پہ یہ صرف ٹرنڈری آپریٹر کی ایگزامپل ہے یاد رکھیے کہ عموماً یہ جو ہم جو باتیں کرتے ہیں یہ اس طریقے سے ہم کوڈ لکھتے ہیں جب کوڈ لکھتے وقت جب ایک لائن آپ جب سیو کر رہے ہیں ایک ایکسٹرا لائن لکھنے کے بجائے ایک ہی لائن میں کوڈ اس طریقے سے لکھ رہے ہیں اس وقت ایکچولی یو آر ناٹ سیونگی یہ آپ لیکن بعد میں آپ بے شمار ٹائم اس پہ سرف کریں گے اس کو ٹھیک کرنے میں اس کو ڈیپک کرنے میں آئے چلتے ہیں یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں لائن پہ ذرا ایک منٹ غور کیجیے اور آپ مجھے بتائیے کہ اس سے کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے آپ اس میں اس میں یہ کوڈ کیا کر رہا ہے کین یو میک سینس آٹ آف دس کوڈ مشکل لگ رہا ہے it is indeed very difficult it is indeed very cryptic ڈیڈ ویری کر کوڈ basically example یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو اس طرح کا کوڈ نظر آئے تو جس نے یہ کوڈ لکھا ہے اس کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کے بارے میں یعنی اس کو شاباش دینے کے بجائے آپ یہ سوچیں کہ یعنی کہ اس طرح کا کوڈ کس نے لکھا ہے کیوں لکھا ہے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ جس نے یہ کوڈ لکھا ہے ہی از ویری ہائی انٹلیکٹ اور بڑا ذہین آدمی ہے اور ذہین شخص ہے اور وہ بڑی آسانی سے اس طرح کا عجیب و غریب قسم کا کوڈ لکھ, لکھ لیتا ہے اگر آپ ایسا کوڈ نہیں لکھ سکتے تو یہ میرا خیال دس از میں نے کبھی شاید کوشش بھی نہیں کی لیکن اس طرح کا کوڈ مجھے سمجھ بھی نہیں آتا میں لکھ بھی نہیں سکتا میں صرف وہ چیز لکھ سکتا ہوں جو آسانی سے مجھے سمجھ آتی ہو اور میرا خیال ہے کہ عام آدمی اسی طریقے سے کام کرتے ہیں اور اسی طریقے سے کرنا چاہیے اب ذرا اس کوڈ کو ذرا انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں آپ کو جواب ملے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اف ناٹ یہ اگر اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ جو کمپنیٹ آپ کو جو بالکل ایکسٹریم رائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے کولم کے بعد if ناٹ ایل سی ایل سی اسٹینڈ فار لیفٹ چائلڈ اینڈ آر سی اسٹینڈ فار رائٹ چائلڈ سو بیسکلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نوڈ جس کے بائنڈری ٹری نوڈ جس کے دو چلڈرن ہو سکتے ہیں لیفٹ چائلڈ اینڈ رائٹ چائلڈ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اف ناٹ لیفٹ چائلڈ دینا ہم you know, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا رائٹ right چائلڈ ہوگا اور اگر ناٹ لیفٹ چائلڈ از ناٹ ٹرو تو اس کا مطلب ہے اس کا لیفٹ چائلڈ ہوگا یہ اس کیس میں آ رہے ہیں جہاں پر ہم یہ پہلا یہ کیس ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دونوں لیفٹ چائلڈ بھی نہیں ہے رائٹ right چائلڈ بھی نہیں ہے اگر یہ دونوں نہیں ہے تو ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ زیرو اس کے چلڈرن ہیں اور اگر اس کے دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ایک ہم بات کر رہے ہیں لیفٹ چائڈ کے رائٹ سائڈ اگر لیفٹ چائڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب رائٹ right سائڈ ہے ادر وائز ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اس کا لیفٹ سائڈ ہے یہ بڑا ہی مشکل طریقے سے یہ کوڈ لکھا ہوا ہے اس کوڈ کو شاید اگر میں افت این ایلس کی فارم میں لکھوں تو اس کو میں اس طریقے سے لکھوں گا اور آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اب اس کوڈ کو سمجھنا کافی آسان ہے جو ایک ہم نے اسٹیٹمنٹ میں کیا تھا یہاں پر ہم نے پانچ اسٹیٹمنٹ اس کی لے لی ہیں سو بی اٹ سو وٹ لیکن یقیناً اس کوڈ کو سمجھ کے پڑھنا بڑا آسان ہے اب کل کو میں اس میں چینج کرنا چاہوں فار ایگزامپل میں یہ دیکھنا چاہوں کہ اگر اس کے دونوں چلڈرن ہوں تو پھر اس کوڈ میں کیسے چینج کروں گا پہلے کوڈ میں اگر آپ آپ کے سامنے میں رکھوں اور میں آپ کو کہوں کہ آپ ذرا یہ چینج کر کے ذرا مجھے بتائیے کہ یہ جو نمبر آف اس کا چائلڈ لیف چائلڈ رائٹ چائلڈ یا لیٹس جس سے کہ نمبر آف چلڈرن تو اس پہلے والے کوڈ میں آپ کو کتنی مشکل ہوگی چینج کرنے میں اور دوسرے کوڈ میں شاید آپ ریلیٹولی اسپیکنگ شاید آپ آسانی سے آپ, چینج کر سکیں. Once again, یہ آپ نے جو اگزامپل دیکھی یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے جہاں پر پروگرامر نے ایک سیدھا کام کرنے کے لیے ایک مشکل طریقہ اختیار کیا عام طور پہ یہ اس طرح کا کوڈ میں نے کئی بار پروفیشنل لوگوں کو لکھتے بھی دیکھا ہے اسٹوڈینٹس تو خیر شاید بعض اقتدار ہو جاتے ہیں اس طرح کے کنسٹرکٹس می بیان دیز کنسٹرکٹس کی کیا, اس سے نتیجہ کیا نکلے گا کیسے کام کرے گا لیکن پروفیشنلس کو میں ایسا کوڈ لکھتے دیکھا ہے یہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے اس سے آپ کے اس ایگزامپل سے یہ بات بڑی واضح طور پہ آپ کے سامنے آ چاہیے کہ پہلا جو کوڈ جو ہم نے ایک غلط ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی وہ کوڈ سمجھنا بڑا مشکل ہے اور دوسرے کیس میں اسی کوڈ کو آسانی سے لکھ دینا بڑا آسان ہے جو چیز میں بار بار جس چیز کو ریٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں جس کو آپ کو یاد دہانی کروانا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن نشین کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے مشکل کوڈ لکھنا یہ ایک ہائی انٹلیکٹ کی نشانی نہیں ہے بار بار میں فالور کی بات دہراؤں گا کہ اینی فول کین رائٹ کوڈ دیٹ کمپیوٹر کین understand تو آپ نے کوڈ وہ والا لکھنا ہے جو دوسرے لوگوں کو سمجھا ہے آپ کو خود سمجھ آئے آئی tell یو کہ جب آپ اس طریقے سے کوڈ لکھیں گے جس طریقے سے ہم نے پچھلے چند اگزامپلس دیکھی ہیں آج اگر آپ یہ کوڈ لکھا ہے دو مہینے بعد آپ اس کوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے you will have a hard time You will have to have comments to explain this کوڈ یا آپ کو ٹائم لگا کے اس کو سمجھنا پڑے گا اس پہ آپ کو وقت صرف کرنا پڑے گا اس میں جب آپ چینج کرنا چاہیں گے تو آپ غلطی کریں گے اور ہر طرح کے پرابلمز آپ کو فیس کرنے پڑیں گے سو دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا اس سے آپ کچھ نہیں بچاتے کسی پہ آپ نے کوئی چیز پروف نہیں کرنی آپ نے جو چیز پروف کرنی ہے ریمبر آبجیکٹو آپ کا کیا ہے آبجیکٹو یہ ہے کہ جس سسٹم کو آپ نے آٹومیٹ کرنا ہے اس سسٹم کے لیے آپ نے کوڈ لکھنا ہے وہ پروگرام لکھنا ہے وہ پروگرام اس سسٹم کو اٹومیٹ کرے وہ چلے یہ آپ نے قتل نہیں یہ کرنا آبجیکٹو اس کا یہ نہیں ہے کہ ایسا کوڈ لکھیں جو شاید آپ کی کم سے کم لائنیں آپ کو لکھنی پڑیں اس کوڈ کے لیے نمبر آف لائنز کو ڈکریز کرنا از ناٹ دی آبجیکٹو اصل آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ کوڈ کو پہلی بات تو چلانا اور پھر اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا ٹرکس کے حوالے سے میں اب اپنی گفتگو یہاں پر ختم کروں گا کیونکہ یہ ایک لمبی گفتگو ہے یہ لمبا ایک موضوع ہے اس میں بے شمار اگزامپلس میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں مختلف ٹرکس یوز کرتے ہوئے مختلف ٹرکس پلے کرتے ہوئے ایک ایسا کوڈ لکھا گیا جو کافی آسانی سے بغیر ان ٹرکس کے لکھا جا سکتا تھا آج کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کریں گے لیکن اس گفتگو کا سلسلہ اگلے لیکچر میں بھی جاری رہے گا انشاءاللہ لیکن جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کو ہم سمرائز کر لیں ہم دیکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا موضوعات ڈسکس کیے کوٹ کو بہتر بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے تو آج کی ایک لیکچر کی سمری بیسکلی آج ہم نے جن چند چیزوں کے بارے میں دیکھا ان میں سب سے پہلے ہم نے کامنٹس کو دیکھا کہ کامنٹس جو ہیں ہمارے سی سٹائل کے کامنٹس جو ہیں وہ کس طریقے سے مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے سی پلس پلس سٹائل کے کامنٹس جو ہیں وہ سی سٹائل کے کامنٹس سے بہتر ہیں ونس اگین اگر آپ سی پلس پلس کے کامنٹ لکھتے ہیں تو وہ کیونکہ سٹیٹمنٹ لیول پہ ہیں تو اس لیے صرف ایک سٹیٹمنٹ اس سے افیکٹ ہوتی ہے تو یہ ذرا تھوڑی سی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی پھر ہم نے جس چیز کا مطالعہ کیا ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ انڈینٹیشن جو ہے آپ کی کوڈ کی کلیئرٹی کو امپروو کرنے کے لیے اس میں انہینس کرنے کے لیے اس کلیئرٹی کو کیسے مددگار ہوتی ہے بڑا یہ چھوٹا سا ایشو ہوتا ہے جب آپ کوڈ لکھ رہے ہوں تو اس وقت انڈینٹیشن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آج کل تو ایکچولی سارے جو آپ کے ڈیولپمنٹ کے ٹولز جو ہیں وہی آپ کو یہ چیز مہیا کرتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کو افیکٹولی یوز کریں ایسا نہ کریں کہ آپ اس طریقے سے کوڈ لکھ رہے ہیں جس کو پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے آج کی گفتگو کے حوالے سے جو چیز ہم نے خاص طور پہ جن چیزوں کا ہم نے مطالعہ کیا وہ یہ تھی کہ جو ٹرکس اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جن میں کلیئرٹی آپ کی کوڈ میں ڈکریز ہو کوڈ کی کمپلیکسٹی بڑھے ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے بار بار اس چیز کو میں ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ کوڈ لکھنے کا مقصد یہ نہیں صرف ہے صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے اس کوڈ کو لکھا ہے اس کو کمپائل کر کے اس کا پروگرام چلے گا اور ہم نے اپنا مقصد اچیو کر لیا کوڈ جو ہے اس کی تین بیسک خصوصیات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہمیشہ رہنی چاہیے ہمیشہ ہمیں ان خصوصیات کے بارے میں ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہے اور وہ تین بیسک خصوصیات کوڈ کی کیا ہیں سمپلسٹی کلیئرٹی اینڈ فلیکسیبلٹی کوڈ ایسا ہو جو سمپل ہو کوڈ ایسا ہو جو کلیئر ہو سمپلسٹی اور کلیئرٹی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں جو کوڈ سمپل ہوگا وہ عموماً کلیئر بھی ہوگا لیکن کلیئرٹی کے کچھ اور چیزیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں جس طرح نیمنگ کنوینشن یا اور ہم نے انڈینٹیشن اور اس طرح کی باتیں کامنٹس وغیرہ اس طرح کی باتیں ہم نے کی تھی تو یہ چیزیں امپارٹینٹ ہیں ہمیشہ ان چیز کو آپ اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ استعمال کریں گے افیکٹولی آپ یوز کریں گے تو آپ ایسا کوڈ لکھنے میں کامیاب ہوں گے مجھے اس بارے میں کافی امید ہے جو کہ دوسروں کو آسانی سے سمجھ گا آپ کو خود بعد میں آسانی سے سمجھ آئے گا جس کو مینٹین کرنا مشکل ہوگا میں آج کی بات کو اسی جگہ پہ ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اس گفتگو کو اگلی بار کنٹینیو کریں گے یہیں سے اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ اور السلام علیکم